الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ تمام براد الخان صاحب کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر عوراد عشرے میں پہنچا ہے اور درساواد شریف کا مجموعی اور درس نمبر ایک سو چونسٹھ ون سکسٹی فور اور عوراد آشرے کا درست نمبر تیرہ ہیں تو چونکہ ابھی قرآن آیات مسلسل پڑھ رہے تھے للۂما سماوات علیہ کو پڑھ کے آج جو ہے اسی حصے میں صبح کی قروت اسی حصے میں آ رہا ہے وہ بھی اوراد عشرے کے حصے میں آتا ہے تو آگے اوراد احسرے جو ہیں لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا واحتوانا ربنا ولا تحمل علينا عشر كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تأقتلنا به واعفنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فنسون للقا ملکا فری یہ مبارک دعا جو ہے دعا یہ دعا خلمات بھی ہیں یہ وہ دعا جو اللہ کے پیارے نبی نے معاش پہ فرمایا شبِ معراج جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ نے پوری امت کے حق میں یہ دعا فرمایا ہے امت محمدی کے حو میں تو یہ میراج کا تحفہ ہے جسے نرواش صبح کے قنوط میں بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ اور صبح اور عصر کے اورادِ عصرے کے اندر بھی یہ قنود ہیں اور یہ دعا جو نماز صلاۃ النوم میں رات کو سونے سے پہلے پڑھی جانے والی نفل کے اندر بھی یہ دعا ہے تو نرواش مبارک تحفے میراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں جی ہم ہمیشہ وردے زبان رکھتے ہیں جانگر میں تو اس دعا کا ترجمہ جو ہے اس سے پہلے ابھی یہ ایک سو چون سے پہلے نمبر چون میں جو ہے دعوت کے اس کا ترجمہ پہلے ہو چکا ہوا ہے تو ابھی بارہ دوبارہ لائن میں آتے ہیں اور کے زمین میں تو دوبارہ اس کا ترجمہ کرا رہا ہوں تو درس نمبر میں یہ پہلے ہو چکا پہ ہم پہنچے ہیں جبکہ میں یہ ترجمہ پہلے ہو چکا ہوا ہے تو اسی کو دوبارہ مختصر توجہ جی کے ساتھ یہ ترجمہ دے دوں گا تو فرما رہے ہیں لا بسم اللہ ان لا لا کل اللّہ نفصََ اللّہ اللہ کل کلف یوکل تکلیف دینا تعلیم لکھے معمور کرنا پابند بنانا مشکل کام کا حکم دینا تو لا یوکل اللّہ اللہ حکم نہیں فرماتا اللہ معمور نہیں کرتا پابند نہیں بناتا ہاں کسی بھی مشکل کام کا کسی بھی مشکل کام کا نفس کسی بھی نفس کو کسی بھی جان اور نفس اور رخ کو ہاں جی شخص کو کسی بھی نسل کے نفس کے کئی معنی ہیں نسق نہ رخ بھی ہے جسم میں عقل ذات شخص یہاں پر جو ہے نفس کے معنی شخص ذات خدے نفس کے معنی صحیح ہے تو ہمات اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس ذات اور شخص کو ہاں جی مقلف نہیں بناتا پابند نہیں بناتا معمور نہیں کرتا اللہ اس مغن جتنا اس کی طاقت اور قوت ہے ہاں جی اس کی معنی طاقت اور قوت تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف ہے کہ وہ اپنے معلومات کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی حکم کا معمور نہیں فرماتا اس اللہ کی پہلے نبی نے فرمایا السلام ایک آسان دین ہے آگ فرمت اللّہ ما اللہ، ہا کے اللہ ہاں کہ زمین نش کی طرح برتیہ عربی زبان نصف منت ہے نا لام فائدے کے اللہ اس نفس کے فائدے میں نفس کے لیے ماں کا وہ تمام نئے کام جونے کا سبق ہے کا سب عربی زبان میں آسانی کے ساتھ خوشی سے جو کام انجام دیتے اس کو عرب کا سب بولتے ہیں ہاں جی تو اللہ ماں کا نفس کے لیے ہے وہ تمام نیک کام جوشنے کا سبق کیونکہ نیک کاموں کو انسان خوشی سے اس کے ضمیر مطمئن ہو کے انجام دیتے ہیں تو جو تمام نیک کام جو انسانی انجام ہے اس کے فائدے میں ہے علام فائدے کے معنی میں عَلَى اور اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ ذرر اور نقصان کے معنی میں اور نہ اس کے نقصان میں ہے ہے محکال اس کے لیے باعث تکلیف ہے عذاب ہے ماں تصوت ما وہ تمام برے اعمال جو اس نے کمایا ہے ہاں ایک تصور جو عربی زبان میں بزحمت ہاں نہ چاہتے ہوئے کسی کام کے انجام دینے کے معنی میں ہے کیونکہ گناہ انسان کے نفس اور روح پر ایک نو بوجھ ہے ہاں جی ہواغت کی وظاہر ظاہر لذت اٹھاتے ہیں اندر سے وہ پشمان ہوتے ہیں اندر سے, سے تکلیف میں ہوتے ہیں نفس کے غلبے کی وجہ سے کر لیتے ہیں لیکن روح اس کی مذمت کراتا ہے عقل اس کی مذمت کراتا ہے اس کی ایمان اس کی مذمت کراتا رہا ہے لہذا خوشی سے گناہ انجام نہیں دیتے انسان امومن ان بندہ فرمائے والے انسان کے نقصان میں اس کی لباعش عذاب میں تکلیف ہے مقت سبز وہ گناہ جو اس نے ہے جو انجام دیا ہے آگے دعا رب بنائے ہمارے پروار کا کہا اللہ تو آخذ نانی اللہ تو آخذ نا خزہ آخذ مواخذہ کرنا پکڑنا گرف کرنا گرف میں لینا تھامنا تو اے اللہ ہم سے مواخذہ نہ کر یہ فعلے نہیں ہی دعا خلوائے ہمارے گرفت نہ فرما ہمیں نہ پکڑ ہاں جی ان نشینہ اگر ہم سے بھول چھو کر کوئی خطا ہو جائے نسیان بھول جانا ہاں جی بھول کر غلطی سے بھول کر کوئی کام ہم سے سرد ہو جائے تو اللہ اس کا ہم پر مواخذہ نہ کرنا یعنی اس پر کل خمت میں ہمیں عذاب نہ دینا او نا یا ہم سے خطا ہو جائے اختہ ہاں جی ہم سے خطا ہو جائے اخت و اختا اسباب افعال سے یعنی غلطی کرنے کے معنی میں اور تیر کا نشانے پہ اسپے نہ لگنا تیر اور اسی طرح جو ہے اختایوتی معنی لکھا ہے دین میں قصدن یا بلاقل غلط راستے پر چلنا گناہ کرنا قصور کرنا یہاں یعنی یہ معنی ہے لہٰذا ان نس اب یعنی غلطی سے جو ہے قسطن یا بلا قسم سے جو گناہ سزت ہوئے دین میں جو قصور ہم سے شزت ہوئی ہے ہاں جی ہم قص دن یا بلا قصد دین سے جو راستوں سے ہم ہٹ چکے ہیں گناہوں کے ذرے سے اے اللہ ہمارے ان تمام گناہوں پہ ہمارے گرف اور ہمارے مواخذہ نہ کرنا ربانۂ اللہ تو آخر ہمارے مواخذہ نہ کرنا ان نشین ان اگر ہم بھول چک ہو جائے ہم سے اواختہ نہ یا قصد بلا قصد ہم سے کوئی گناہ شزت ہو جائے بھول چک ہو کر راستے سے ہم بھٹک جائیں قصور کا شکار ہو جائیں تو ہمارے گرہ اور موقع نہ فرمانا رب نئے ہمارے پروردگار و اللہ تحمل علیہ ہاں جی حملہ یا اٹھانے کے معنی میں لادنے کے معنی میں بوش وغیرہ اللہ تعالیٰ کہ یہ ہمارے پرو اللہ تحمل ہم پر نہ لادے ہم پر ہم پر نہ ڈالے علیہ ہم پر اس رن اس انباری بوش کے معنی میں اللہ ہم پر نہ ڈالے ہم بن لادے ایسا باری بوجھ کہ کامات جس طرح حملتا ہو وہ چنے لادا ہے ڈالا اللہ الدین ان لوگوں پر من قبلی نہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ باری احکام ہے وہ تکلیف دہ احکام ہے جو سابقہ امتوں پر اللہ نے ان کے لیے فرمایا تھا جس طرح چھ چھ مہینے روزہ رہنا اور روزے میں صرف افطاری کے ٹیم پہ تھوڑا سا کھانا اس کے علاوہ پورا چوبیس گھنٹہ روزہ رہنا اس طرح کے ان کے روزے تھے اس طرح ان کے کپڑے نجیس ہوتے تھے اس کپڑے کو کاٹنا پڑتے تھے جس طرح سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس طرح اور بھی بہت سے جو ہے احکامات ان کے لیے سخت تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدی پر جس طرح اس امت کا نام امت مرحومہ ہے وہ امت جس اللہ نے رحم فرمایا ہاں جی یقیناً جو ہے قیامت باقی رہنے والا تو لہذا اللہ سے دعا کرتے پیارے نبی نے دعا فرمایا اور انہی دعاؤں کی برکت ہمارے لیے ہر حکم میں آسانی پیدا فرمایا ہاں جی نماز جو ہے کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکا تو ہم بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں ہاں جی بیٹھ کے پڑھ نہیں پڑھ سکا تو لیٹ کے پڑھ لیتے ہیں صرف دل میں سوچتے ہیں اس طرح آسانی روزہ طاقت نہیں ہے تو مت دے دو اللہ مت کی گنجائش نہیں ہے تو فرمایا خوش بھی نہیں ہے فرمایا حج میں جا خود جا سکیں تو خود جائیں خود نہ جا سکیں تو کسی کو جان سین بھیج دیں ہاں جی تو اس طرح ہر حکم میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی پیدا کیا تو مت ربا نے ہمارا پروادگار وال تاہم ہم پر نہ ڈالے ہم پر نہ لا دے اس طرح نیسی باری بوش ملا ساخت احکامات ہاں جی ساخت احکامات باری بوجھ اس سر کا یا لکھائے آثار سے جمع بوجھ گناہ کے معنی میں ہاں جی بوجھ گناہ نہ ڈال ہاں جی پر ہم پر باری بوجھ نہ ڈال جی تو یقیناً اللہ تعالیٰ گناہ تو نہیں دینے لگے تو یہاں بہت سے مراد وہی اصاحت قسم کے احکامات ہیں جو انسان جو یا آزمائشات ہیں جو انسان برداشت نہیں کر پاتے اس کے طاقت سے باہر اس شرکہ لکھا شروع ہیں جیزن اظمب و سکل ہاں جی وعدہ گناہ اور باری چیز خواہ حکم ہو یا چیز ہاں جی کو یا تو ان سب کو اس کا ہے وعدہ کو بھی اس شر کا ہے گناہ باری چیز کو خواہ حکم ہی یا کوئی اور چیز ان سب کو اس سے تعبیر کیا عربی لغت میں تو اِس تحمل علیہ نے سے ہم پر باری بوجھ سے نہ ڈالے وہ باری بوجھ اور وہ سخت ازمائشات میں نہ ڈالے جس طرح ہم سے پہلے لوگوں کو ڈالا ان پر وہ صاحت حکم ان پر لاگو کر دیا رب نے ہمارے پر نگار والا تو ہم ہم مل کسی چیز کا اٹھوانا ہاں جی جبری اٹھوانا نہ چاہتے ہوئے اٹھوانا تو اللہ ہم سے نہ اٹھوا ماں ایسی چیزوں کو جو لا طاقت لانا ابھی جس کو اٹھانے کا ہمیں ہرگز طاقت نہیں ہے تو اس سے ملاد بھی یہی سخت احکامات اور ساخت کے آزمائشات ہیں احکامات بھی ہو سکتے ہیں اس سے ملاد بھی آزمائشات ایسی احکامات ایسی آزمائشات میں ہم نہ ڈالیں ایسے احکام سات احکامات کا ہمیں حکم نہ فرمائے ہاں جی اور اسے ساتھ آزمائشات میں ہم نہ ڈالیں جس کو اٹھانے کا جس کو جس سات حکم پر عمل کرنے کا ہم میں طاقت نہیں جس سخت آزمائش سے نکلنا ہمارے لیے ممکن نہ ہمارے طاقت سے باہر ہو اور نتیجہ دن ہم گناہ ہو جائیں تو اس چیز سے اللہ سے دعا کر دیں اللہ کے نبی نے کہ اللہ جو ہم سے نہ اٹھوائے ایسی آزمائشات سے حکم سات حکم جس کو پر عمل کرنے کا جس آزمائش سے گزر جانے کا ہم میں لا طاقت علامہ بھی ہم میں ہرگز طاقت اور قوت ہے نہیں ہیں لا طاقت ہاں جی جس میں طاقت, طاقت تو توقاقت قدرت میں لکھا ہے برداشت توانائی انرجی صلاحیت ہاں جی طاقت یہ سارے معنی کیا ہے یعنی جس کو اٹھانے کا ہم میں صلاحیت نہیں ہے جس کو اٹھانے کا ہم میں سرے سے انرجی ہی نہیں جس کو اٹھانے کا ہم میں قوت برداشت نہیں ہے یہ سارے معنی اس کا صحیح ہے ہاں جی آگے فرماتے ہیں وافوانہ اے اللہ ہم سے درگزر فرما وا فن وا وفی ہاں جی واف افا یاف مٹانا معاف کرنا درگزر کرنا یہ مراد ہے تو وا فن اے اللہ ہم سے مٹا دے یکن مٹانا کسی خطا سے مربوط ہے ہمارے گناہوں کو مٹا دے ہم سے معاف فرما افا یاف درگزر فرما اے اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے معاف کرے اور ہم سے درگزر فرما وافہ واغفر النا ہاں جی غفرا یا پھر وہ غفران و کرنے کے معنی میں ہے معاف کرنا بخش دینا یا اللہ ہم سے درگزر فرما اور ہم سے بخش دے یعنی ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ اور اس پر کل حمد میں ہمیں سزا اور موخذہ نہ کرے اللہ ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے ور ہم اور اللہ ہم پر رحم فرما رہیم یرحم ہاں جی مع رحم کرنے کے معنی میں ہے ہاں جی مہربان ہونا نرم دل ہونا رحم کرنا ان تمام معنی میں ہے تو یا اللہ ہم پر مہربانی فرما ہم پر رحم فرما ہم پر تو مہربان ہو جا کل خیمت میں دنیا میں ہر مقام پر کیونکہ اللہ کے کی رحمت کے بغیر انسان نہ دنیا میں ہاں جی نقی کے راستوں پر رہ سکتے ہیں نہ قیمت میں نجات پا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور مہربانیوں سے ہی ہم نجات پا سکتے ہیں دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے آخر میں نجات ہیں اس لئے اللہ کے رحم کی اپین ہے انتا تو ہی یہ اللہ مولانا ہمارا مولا ہے تو ہی ہمارا مولا ہے مولا ولا ان سے دوستی محبت وفاداری جان ساری اطاعت رشتے داری یہ سارے معنی کے ہے اور جو ہے مولا کے معنیٰ جی آزاد کرنے والے غلام ناصر مددگار ہمسایہ ان کو بھی کہتے ہیں آقا مالک محافظ سرپرست دوست ساتھی ہم صحبت ان تمام معنی کو جو ہے لغت میں المنج نامی لغت میں مولا کا معنی کیا ہے تو اللہ سے جب ہم فرماتے ہیں انت مولانا یا اللہ تو ہی ہمارا آقا ہے تو ہی ہمارا مالک ہے تو ہی ہمارا محافظ اور سرپرست ہے اور تو ہی ہمارا ساتھی اور ہمارا ہمیں چاہنے والا ہے تو اے اللہ فنسنا سنا ہاں جی انتم تو ہی ہمارا مولا ہے فنسنا تو ہی ہمارا دوست تو ہی ہمارا سرپرست تو ہی ہمارا مالک اور آقا ہے فنسنا پس ہماری مدد فرما القومل القوم آفرین کافر قوم کے مقابلے میں ہاں جی یقیناً مسم کے دور میں آپ کو ساری کافروں سے روبرو تھا مشرقی کی شکل میں یہود نصارہ کی صورت میں ہاں جی وہ سارے کفار سے آپ کا روبرو تھا انہیں سے آپ کا جان تھا آپ کے اسے مختصر زندگی میں جو ہے آپ کے مدنی وہی دس سالہ زندگی میں آپ نے تراسی چھوٹی بڑی جنگیں لڑی ہیں آپ اندازہ کریں کتنا زیادہ یہ عرصہ کا مسلسل جہاد میں رہا اللہ کے پیارے نبی اور آپ کے وہ با صاحب جو ہے تراسی جنگیں چھوٹے بڑی اور ہاں جنگیں لڑا ہے اور کئی بڑے بڑے جنگیں آپ نے لڑا ہے اللہ کے رضا کے لیے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے نصرت سے ہی آپ کے لیے ان جنگوں میں کامیابی ممکن تھا اور یقیناً اللہ کے تمام کامیابیاں اور جزر عرب سے کوئی شرک کا خاتمہ انہیں جنگوں کو ذریعے سے اور آپ کے تبلیغ کے ذریعے سے آپ کے احساس کے ذریعے سے اور آپ کے سابق جانشریوں کے نظر سے حسن علیہ السلام اور حضرت قرا کے مال علیہ السلام کے شجاعت کے ذریعے سے اسلام جو پھیلا اور ان جنگوں میں آپ کو کامیابی ہوا اللہ سب سے بڑا یقیناً اللہ ہی کے نصرت تھے جس نے علیہ السلام اللہ،, اللہ کے پیارے نبی کو اور امت محمدی کو یہ ساری کامیابیاں عطا فرمایا لہذا یقیناً آپ کے اہم ترین دعا یہی دعا اس ہونا تھا یہ دعا اور کئی اور دعاؤں میں بھی انتہا مولہان فن سر القعوم الکافرین کی دعا ہے اللہ سب داغداں وََََََََََ علی القوم الكافرین آفر علينہ صبر و سب داغداں ون القوم الكافرين ہے اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم ركھ اور مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں یہ دعا قرآن پاک ميں متعدد جگہوں پر ہے تو یقیناً جی اظہاں گرامی یہ دعا اللہ کے پیارے نبی نے میراج پہ فرمایا ہے تو اس میں انسان کو اپنے کوتاہیوں کا اپنے گناہوں کا طرح اشارہ کرنے کا اس میں ان نسی نہ وقت کی طرف انسان سے متوجہ ہونے کا اللہ کی آپ در درگزر سے متوسل ہوا ہے تو دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کو پوری خلوص کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیع تفاف